غزۂ کر القدر غزوائے بدر کی مراجات کے بعد شروع شوال میں سلیم اور غطفان کے اجتماع کی خبر پا کر آپ نے دو سو آدمیوں کے ساتھ خروج فرمایا جب آپ چشمہ قدر پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمنان اسلام پہلے ہی سے آپ کی خبر پا کر منتشر ہو چکے ہیں تین روز قیام فرما کر بلا جدال و قتال واپس آ گئے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ نے ایک سریہ ان کے تعاقب میں روانہ فرمایا جو غنیمت میں پانچ سو اونٹ لے کر واپس ہوا بقیہ شوال اور ذیکادہ آپ مدینہ میں مقیم رہے اور اسی عرصہ میں اسیران بدر فدیہ لے کر رہا کیے گئے قتل ابی عفق یہودی شوال ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ابو ایفق یہودی کے قتل کے لیے روانہ فرمایا ابو ایفق مذہباً یہودی تھا بوڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب میں شعر کہتا تھا اور لوگوں کو آپ کی عداوت پر برنگیختہ کرتا تھا جب اس کی دریدہ دہنی حد سے گزر گئی تو یہ ارشاد فرمایا من لی بہاد القبیس یعنی کون ہے جو میرے لیے یعنی میری عزت و حرمت کے لیے اس خبیص کا کام تمام کرے سالم بن عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پہلے ہی منت مانی ہوئی ہے کہ ابو ایف کو قتل کروں گا یا خود مر جاؤں گا یہ سنتے ہی سالم تلوار لے کر روانہ ہوئے گرمی کی رات تھی کہ ابو ایف غفلت کی نیند سو رہا تھا پہنچتے ہی تلوار اس کے جگر پر رکھی اور اس زور سے دبایا کہ پار ہو کر بستر تک پہنچ گئی ادب اللہ ابو افق نے ایک چیخ ماری لوگ دوڑے مگر کام تمام ہو چکا تھا غزوہ بنی قینق پندرہ شوال یوم شمبا دو ہجری بنی قینق عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے برادری کے لوگ تھے نہایت شجا اور بہادر تھے زرگری کا کام کرتے تھے شبال کی پندرہ سولہ تاریخ کو بروز شمبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازار میں تشریف لے گئے اور سب کو جمع کر کے باز کیا اے گروہ یہود اللہ سے ڈرو جیسے بدر میں قریش پر خدا کا عذاب نازل ہوا کہیں اسی طرح تم پر نازل نہ ہو اسلام لے آؤ اس لیے کہ تحقیق تم خوب پہچانتے ہو کہ میں بالیقین اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں جس کو تم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہو اور اللہ نے تم سے اس کا عہد لیا ہے یہود یہ سنتے ہی مشتعل ہو گئے اور یہ جواب دیا کہ آپ اس عرہ میں ہرگز نہ رہنا کہ ایک ناواقف اور ناتجربہ کار قوم یعنی قریش سے مقابلے میں آپ غالب آ گئے واللہ اگر ہم سے مقابلہ ہو تو خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم مرد ہیں اس پر حق جلّہ جل وعلاء نے یہ آیت نازل فرمائی پوچھوں شری میش تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں کہ باہم ایک دوسرے سے لڑی ایک جماعت تو خدا کی راہ میں قتال کرتی تھی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی کہ مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھتی تھی کھلی آنکھوں سے اور اللہ تعالی جس کو چاہتے اپنی امداد سے قوت دیتے ہیں تحقیق اس میں عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو بنی قینوقا اور بنی قریضہ اور بنی نظیر سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم نہ آپ سے جنگ کریں گے اور نہ آپ کے دشمن کو کسی قسم کی مدد دیں گے مگر سب سے پہلے بنو قینقہ نے عہد شکنی کی اور نہایت درشتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اور آمادہ جنگ ہو گئے یہ لوگ مضافات مدینہ میں رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے بجائے ابو البابا بن عبد المنظر انصاری کو مقرر فرما کر بنو قینق کی طرف خروج فرمایا ان لوگوں نے قلعہ میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ شوال سے لے کر غرائے ضی قادہ تک ان کا محاصرہ فرمایا بالآخر مجبور ہو کر سولہویں روز یہ لوگ قلعہ سے اتر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقیں باندھنے کا حکم دیا رسول المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کی الحا و زاری کی وجہ سے قتل سے تو درگزر فرمایا مگر مال و اسباب لے کر جلائے وطنی کا حکم دے دیا اور مال غنیمت لے کر مدینہ منورہ واپس ہوئے ایک خمس خود لیا اور چار خمس غانمین پر تقسیم فرمایا بدر کے بعد یہ پہلا خمس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لیا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو کی سے میرے حلیفانہ تعلقات تھے ان کی اس شرارت اور بدہدی کو دیکھ کر ان سے تعلق قطع کر لیا اور ان سے تبری اور بیزاری کا اعلان کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے دشمنوں سے بری اور بیزار ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست اور حلیف بناتا ہوں اور کافروں کی دوستی اور عہد سے بلکل یا بری اور علیحدہ ہوتا ہوں اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ایمان کے لیے جیسے اللہ اور اس کے رسول اور عباد منین کی محبت ضروری ہے اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے عداوت اور نفرت بیزاری اور براعت کا اعلان بھی ضروری ہے تفصیل اگر درکار ہے تو عارف ربانی شیخ مجدد الفسانی قدس اللہ و کی مکتوبات کی مراجات فرمائیں کہ ایمان کے لیے فقط تصدیق کافی نہیں جب تک کہ خدا کے دشمنوں سے تبری اور بیزاری نہ ہو اور یہی امام محمد سے منقول ہے کہ تبری عن الکفر والکفار ایمان کی شرط لازم ہے جیسا کہ علم کی کتابوں میں مذکور ہے غزوائے صویق پانچ سن سنتو ہجری بدر سے جب مشرقین کا حزیمت خوردہ لشکر خائب و خاسر مکہ پہنچا تو ابو سفیان بن حرب نے یہ قسم کھائی کہ جب تک مدینہ پر حملہ نہ کر لوں گا اس وقت تک غسل جنابت نہ کروں گا چنانچہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے شروع ذی الحجہ میں دو سو سواروں کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا مقام عریز میں پہنچ کر جو مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے ایک کھجور کے باغ میں گھسے وہاں دو شخص زراعت کے کام میں مصروف تھے ایک شخص انصار میں سے تھا اور دوسرا عجیر تھا ان دونوں کو قتل کیا اور کچھ درخت جلائے اور سمجھے کہ ہماری قسم پوری ہو گئی اور بھاگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو بتاریخ پانچ سلہجا یوم یکشمبا دو سو مہاجرین اور انصار کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہوئے مگر کوئی ہاتھ نہ آیا یہ لوگ پہلے ہی نکل بھاگے تھے چلتے وقت بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کے جو تھیلے ہمرا لائے تھے وہ چھوڑ گئے تھے وہ سب مسلمانوں کو ہاتھ آئے اس لیے اس غزوہ کا نام غضوت السبیق ہے یعنی ستو والا غزوہ عید الاضحیٰ نوز الحجا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزبت السبیق سے واپس ہوئے اور دس ذی حجت الحرام کو دو رکعت نماز عید ادا فرمائی اور دو مینڈھے قربانی کیے اور مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا مسلمانوں کی یہ پہلی بقرعید تھی نکاح النساء حضرت فاطمۃ رضی اللہ عنہا اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی کرم اللہ اللّہ سے فرمائی اول حضرت ابوبکر نے اور پھر حضرت عمر نے آپ سے اس سعادت کے حصول کی خواہش ظاہر فرمائی مگر آپ نے سکوت فرمایا ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا میں حکم الہی کا منتظر ہوں بعد ازاں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے لیے صاحب زادی کا پیام دیں حضرت علی نے اس مخلصانہ اور خیر خواہانہ مشورے کی بنا پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ استضاع پیش کی آپ نے حسب الضول وحی حضرت علی کے پیام کو منظور فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیام دینے کا ارادہ کیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ واللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں حالانکہ شادی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے لیکن آپ کے احسانات اور مکارم اور آپ کے الطاف اور مہربانیوں نے ہمت دلائی اور آپ کی بارگاہ میں یہ استدعا پیش کر دی آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز بھی ہے میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا وہ ذرہ جو تم کو جنگ بدر میں ملی تھی وہ کہاں ہے میں نے عرض کیا وہ تو موجود ہے آپ نے فرمایا بہتر ہے وہی ذرہ فاطمہ کو مہر میں دے دینا رواح و احمد ببن وسعد ببن و اسحاق حضرت علی نے اس ذرہ کو حضرت عثمان کے ہاتھ چار سو اسی درہم میں فروخت کیا اور وہ تمام درہم لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیے آ حضرت نے فرمایا اس میں سے خوشبو اور کپڑوں کا انتظام کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی کو جہیز میں جو سامان دیا وہ یہ تھا ایک لحاف اور ایک چمڑے کا گدا جس میں بجائے روئی کے کسی درخت کی چھال بھری ہوئی تھی اور دو چکیاں اور ایک مشکیزہ اور دو مٹی کے گھڑے جب حروسی کا وقت آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ کوئی مکان لے لو حضرت علی نے ایک مکان کرائے پر لے لیا اور اس میں عروسی فرمائی حضرت فاطمہ نے مشورہ دیا کہ حارثہ بن نعمان کا مکان مانگ لو حضرت علی نے فرمایا مجھ کو شرم آتی ہے کسی طرح یہ خبر حضرت حارثہ کو پہنچ گئی حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم جو لے لیں گے وہ اس سے کہیں زیادہ محبوب ہوگا کہ جو چھوڑ دیں گے آپ نے فرمایا صدقتہ بارک اللہ فی کا تو نے سچ کہا اللہ میں برکت دے حارثہ دوسری جگہ منتقل ہو گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو اپنے مکان میں لا کر اتارا غزوہ غطفان سنتین ہجری جس کو غزوہ انمار اور غزوہ ذی عمر بھی کہتے ہیں غزوہ سویق سے واپسی کے بعد بقیہ ذی الحجہ آپ مدینہ منورہ ہی میں مقیم رہے اس اسنا میں آپ کو یہ خبر پہنچی کہ بنی سالبہ اور بنی محارب جو کہ قبیلۂ غطفان کی شاخیں ہیں نجد میں جمع ہو رہے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اطراف مدینہ میں لوٹ ڈالیں اور داسور غطفانی ان کا سردار تھا ماہ محرم الحرام تین ہجری میں آپ نے غطفان پر چڑھائی کی غرض سے نجد کی طرف خروج فرمایا اور مدینہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور چار سو پچاس صحابہ آپ کے ہمراہ تھے غطفانی آپ کی خبر سنتے ہی پہاڑوں میں منتشر ہو گئے صرف ایک شخص بنی صحابہ کا ہاتھ آیا صحابہ نے پکڑ کر اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی وہ اسلام لے آیا سفر کا پورا مہینہ وہیں گزرا لیکن کوئی شخص مقابلے پر نہ آیا بلا جدال القطال ربیع الاول میں مدینہ واپس تشریف لائے اس سفر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ راستے میں بارش ہو گئی اور صحابہ کے کپڑے بھیگ گئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھیگے ہوئے کپڑے ایک درخت پر سوکھنے کے لیے ڈال دیے اور خود اس درخت کے نیچے لیٹ گئے وہاں کے آراب آپ کو دیکھ رہے تھے آراب نے اپنے سردار داسور سے جو ان میں بڑا بہادر تھا یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے تنہا لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے اصحاب منتشر ہیں تو جا کر ان کو قتل کر آ داسور نے ایک نہایت تیز تلوار لی اور برہنہ تلوار لے کر آپ کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا اے محمد بتاؤ آج تم کو میری تلوار سے کون بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کا یہ فرمانا تھا کہ جبریل امین نے اس کے سینے میں مکہ مارا اسی وقت تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور حضور پرنور نے اس کو اٹھا لی اور داسور سے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ اب تم کو میری تلوار سے کون بچائے گا اس نے کہا کوئی نہیں اور اسلام لے آیا اور یہ کلمہ پڑھا اشد اللہ الہ اللہ و ان محمد الرسول اللہ اور یہ وعدہ کیا کہ اب آپ کے مقابلے کے لیے کوئی فوج جمع نہ کروں گا آپ نے داسور کو اس کی تلوار واپس کر دی داسور تھوڑی دور چلا اور واپس آیا اور یہ عرض کیا ولّہ مجھ سے آپ بہتر ہیں داسور جب اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ جو بات تو کہہ کر گیا تھا وہ کہاں گئی اس پر داسور نے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا اس طرح غیب سے میرے سینے میں ایک مکہ لگا جس سے میں چت گر پڑا اس طرح گرنے سے میں نے پہچان لیا اور یقین کر لیا کہ وہ مکہ مارنے والا کوئی فرشتہ ہے اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کی رسالت کی شہادت دی اور اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کم الم اے ایمان والو اللہ کے اس انعام کو یاد کرو کہ جب ایک قوم نے یہ قصد کیا کہ تم پر ہاتھ چلائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیے